استقبال امام خزائیں استقبال امام کا ضبط مظر مبت ہے استقبال امام کا جکر امام ختم ہوئی تھی مستقل مصنوع ذافیہ خبر زمانہ پسات زمانے تحدیک و توجہ ممکن نظر کا یہ نقصان پر سفر آدی جہر سے متوجہ استثبار امام تناسی کو مقام تھی وہ متوجہ امام استقبال امام تھا مزاحت ابا کر <تصفيق> تک بننا ہو تو کدھر مارا بندہ اس تک بننا ہو کد بچوں کو بننا ہوا کرنے کا خوب ملا